پیش خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا علمی جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحمہ اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان صدیق حفظہ اللہ نے سوال نمبر چھیالیس شیخ صاحب حکومت کا کہنا ہے کہ سوات میں ہم نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا اور نظام عدل نافذ ہوا لیکن بعد میں طالبان نے اس معاہدے کو خود توڑا تو اس بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے سوات معاہدے کی طرف آنے سے قبل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے اکثر معاہدے کا باعث علماء ہی بنے رہے ہیں اس کی زندہ مثال ابھی کراچی کے علماء کی کہنے پر پینتالیس دن تک ہم نے ایسے حالات میں سیز فائر کی تھی کہ فوج کی طرف سے آپریشن جاری تھا اور ہمارے مجاہد بھائی شہید ہوتے رہے یہاں تک کہ تیس کے قریب ہمارے مجاہد بھائیوں نے جامع شہادت نوش کیا اور اس دورانیہ میں ہماری کوئی بات نہیں مانی گئی نہ ہمیں فریزون ملا اور نہ ہمارے غیر عسکری قیدی بھائی رہا ہوئے لیکن افسوس کہ جن علم کے کہنے پر ہم نے سیز فائر کیا تھا ان کی طرف سے قدر کلمات شکریہ بھی نہیں سننے کو ملے رہی بات سواد معاہدے کی تو یہ معاہدہ ہم نے نہیں کیا بلکہ فوج مختلف علاقوں میں بری طرح مجاہدین کے ناغے میں آ گئی تھی اور حکومت پاکستان کو اپنی فوج کو بازیاب کرانا تھا جس کے لیے معاہدے کا ڈھونگ رچایا گیا کیونکہ پاکستانی فوج پہاڑوں میں طالبان کی طرح مہینوں اور برسوں استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی اس لیے وقتاً فوقتاً فوجی دستوں کا تبادلہ رہتا اور اس تبادلے کی غرض سے انہیں معاہدہ کرنا تھا اور ان دنوں سوات پر مجاہدین کا کنٹرول تھا لیکن مجاہدین کی طرف سے کوئی ایسا عمل دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وجہ سے یہ کہنا پڑے کہ طالبان نے معاہدے کی خلاف ورزی کی یعنی سوات میں حکومت کرتے ہوئے طالبان نے مردان یا گرد کے علاقوں پر حملے نہیں کیے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ طالبان نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو یہ سارا کیا کرایہ حکومت کا ہے جس ملک میں ہرگز اسلامی حکومت نہیں چاہتی اور اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہے اور مجاہدین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے ہماہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام و بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا